الحمد لله الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار من يتع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ظَلَّ وَغَوَى فَلَا يَذُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ وَلَنْ يَذُرَّ اللَّهَ شَيَّا لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا مَانَكَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعِلَّكُمْ تَتَّقُونَ أياما معدودات فمن كان منكم مريدا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يثيقونه فدية طعام مسكين فمن تطبع خيرا فهو خير الله وأن تسوموا خير لكم من كنتم تعلمون ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحدل عقدة من لساني يفطه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا رَبِّ نام بِكَ مِنْ اڑودی کا وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ کا ربر ہر قسم کی حمد و سنا بڑائی اور چگنے اور عظمت اللہ برعزت ابل جلال کے لیے صلاح السلام سید نام و سید والآخرین امام الانبیاء اب الم سلیم شفیع الم الدنبین سید نامہ آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرمی پر خند و سنا و و سلام کے بعد سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کلام نے آدم و یداک الحسن تو اشر ہم سالہ علا سب اہمیت کہ آدم کے بیٹے کے امال بنو آدم کے امال کئی گنا کیے جاتے ہیں فرمایا آپ نے کہ الحسنت و بے آشر کم از کم ایک نیکی کے بدلے میں دس نیکیوں کی جزا دی جاتی ہے اور اس سے بھی بڑھا کر کبھی کبھی سات سو گنا تک بنوا دم کے اعمال کی جزا بڑھائی جاتی ہے اور اس سے بھی زیادہ بڑھائی جاتی ہے قال اللہ تعالی فر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا حدیث قدسی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ سوم فنلی وانا جدی بہی روزہ جس اضافے کا بیان ہوا نیکیوں میں جس جاتی کا بیان ہوا اس سے مستثنا ہے اللہ فرماتے ہیں فی نہ وارا جدید روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا عجب دوں گا سامکم فلا یار یسخط فرمایا کہ جس دن تم میں سے کسی کا روزہ ہو ہودہ بات نہ کرے نہ کوئی شور شرابہ کرے بہ انصاف بہو وحد ان اوق اگر روزے دار کے ساتھ کوئی برا بھلا کرے کوئی بری بھری بات کہے یا لڑنے کی کوشش کرے تو اسے چاہیے کہ جواب میں کہے نمرون انسائی کہ میں نہیں لڑ سکتا میں تو روزے سے ہوں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سائمی فرحتان روزے دار کے لیے اللہ نے دو عظیم شان خوشیاں رکھی ہوئی ہیں فرحت عند و ہی عند لقاء ہی ایک خوشی تو انسان کو افطاری کے وقت ہوتی ہے اور دوسری خوشی اللہ رب العزت کی ملاقات کے وقت ہوگی جب وہ اللہ سے اپنے روزے کا انعام پائے گا اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کے منہ سے جو ہوا نکلتی ہے وہ اللہ رب العزت کے نزدیک کستوری سے بھی بڑھ کر خوشبودار ہے حضرت ابو فرارا رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من انفق الفظ نشی سبیل اللہ نودیہ نو دنت یاد اللہ خیروں یہ شخص نے اللہ کے راستے میں جوڑا خرچ کیا جنت کے دروازوں سے آواز آ رہی ہوگی اے اللہ کے بندے میری طرفہ تیرے لیے میرے پاس خیر ہے فمن کان من اہل سولا سے من باب سولاد جو شخص نماز کا احترام کرنے والا ہوگا اس کو باب السلاد نماز والے دروازے سے آواز آ رہی ہوگی امن کان امن اہل جہاد نودی امباب جہاد جس کا جہاد کے ساتھ زیادہ اہتمام اور زیادہ تعلق ہوگا اس کو باب الجہاد یعنی جہاد کے دروازے سے آواز آ رہی ہوگی اللہ کے بندے میری طرف ومن من کان امین صداقت من باب صداقت اور جو سے صدقے کا اہتمام کرنے والا ہے دنیا میں اسے قیامت کے دن سچے والے دروازے سے آواز آ رہی ہوگی اے اللہ کے بندے میری طرف تیرے لیے میرے پاس بلائی ہے گمن کان منہ سیاح میں من باب بابریاں اور جو شخص روزے کا اہتمام کرنے والا ہوگا اس کو باب بابر سے آوازیں آ رہی ہوں گی کہ روزے دار میری طرف میرے پاس تیرے لیے بلائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین سن کر حضرت الب کے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرتی اللہ کے رسول انجن تل کر ابواب الحا فہ الحد عام تل کل ابواب الح کہ اللہ کے رسول ضرورت تو نہیں ہے جانا تو جس نے بھی جنت میں جانا ہے ایک ہی دروازے سے جانا ہے لیکن کیا کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا جس کو تمام دروازوں سے آوازیں آ رہی ہوں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا ہاں ارجو ان تکون منہم مجھے امید ہے کہ ابوبوں کے صدیق تو ان میں سے ہوگا جن کو ہر دروازے سے آواز آ رہی ہوگی حضرت رضی اللہ تعالی تعالیٰ یہ اشار فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانند واحتسابا غفر له ما تقدم من دندی ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من دندی امن قام لئی رتن ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من دندی جس شخص میں ایمان کی حالت میں ایمان کی شرط پوری کر کے ایمان کے تقاضے پورے کر کے اور صرف اور صرف اللہ رب العزت سے اجر لینے کے لیے کسی اور مقصد کے لیے نہیں صرف اللہ سے عزب لینے کے لیے روزہ رکھا وہ پھر الحما تقدمی اس کے اس سے پہلے کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں ممن کام رمضان ایمان الحت اور جو شخص ایمان کے تقاضے پورے کر کے ایمان کی شرط پوری کر کے اور اللہ سے عزب لینے کے لیے رمضان کا قیام کرتا ہے نماز تراویح پڑھتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے خوشخبری ہے کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں ممن قام القدر ایمان اللہ احتساب اور جو شخص لہلت القدر کو قیام کر لیتا ہے ایمان کی شرطیں پوری کر کے اور اللہ سے عزر لینے کے لیے وہ فرح ما تقدم دہی اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کروا دیتے ہیں میں گزشتہ خطبے میں عرض کر رہا تھا کہ انسان جو بہت جلد دنیا سے نکل کر ابھی اور ہمیشہ کی زندگی میں جانے والا ہے وہاں انسان کوڑی کوڑی کا محتاج ہوگا اتنی لمبی زندگی کے لیے انسان کو بہت پونجی چاہیے بہت سرمایہ چاہیے بہت کچھ چاہیے خرچ کرنے کے لیے اور ہم تو ایسے ایک کم کماقل اور نالائک ہیں کہ یہاں جو نیکیاں کرتے ہیں یہاں ہی ہمارا خیال ہوتا ہے کہ اس کا عجر بھی مل جائے بلکہ بعض اوقات تو اس قدر پرانے لگتے ہیں ریکیوں پر اس قدر کو کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمارے منہ سے ایسے لفظ بھی نکلتے ہیں کہ گویا کہ ہم اللہ رب العزت کو احسان کر رہے ہیں یا تو یہ ہے کہ انسان اپنی نالائکی اور بےوقوفی کی وجہ سے اپنی زبان پر کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے اپنے دل اور دماغ پر کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے ریکیا ویسے ہی ضائع کر لیتا ہے اور یہ تو بہت زیادہ ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں ساتھ ساتھ اس کو خرچ کرتے چلے جا رہے ہیں جو کچھ کما رہے ہیں ساتھ ساتھ اس کو اڑا رہے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ اس میں سے کتنا حصہ ایسا ہے جو ہم نے قیامت کے لیے رکھا ہوا ہے یا الذین ملتق اللہ ونظ المس اللہ قدمت التق اللہ اے ایمان اللہ سے ڈرو ور تنظر قدمت ہر کوئی سوچ لے غور کر لے حساب لگا لے کہ کل کے لیے اس نے کیا ذخیرہ کیا ہے اصل زندگی کے لیے کیا ذخیرہ کیا ہے کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے کیا ذخیرہ کیا ہے بچہ کلّا فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو اللہ رب العزت جو کچھ تم کرتے ہو اس کو بہت اچھی طرح جانتا ہے تو یہ مہینہ اللہ رب العزت نے رمضان مبارک کا مہینہ اللہ رب العزت نے ان موقعوں میں سے ان وقتوں میں سے رکھا ہوا ہے جس میں انسان تھوڑی سی نیکی کر کے اس کو بہت زیادہ کر لیتا ہے یہ تو اللہ کی عام سنت ہے قرآن کریم میں بھی لکھا ہوا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ آدم کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نیکی کا بدلا برابر کبھی نہیں دیتا اِن اللہ تک حسن تنگی خاص بنے سے ملت اللہ عظیم کہ ظلم کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ظلم تو بڑی دور کی بات ہے اللہ تعالیٰ تو کسی کی نیکی کسی کی نیکی کا پورا پورا بدلہ بھی نہیں دیتے لا تھوڑے کو زیادہ کرتے ہیں لاجمن بڑھاتے ہیں اس حدیث میں جو میں نے ابھی بیان کی اس کی روح سے امام الانبیاء کے فرمان کے مطابق کم از کم ایک کی دس کی جاتی ہیں کم از کم ایک کی دس کی جاتی ہیں اور رمضان شریف میں ایک کی ستر کی جاتی ہیں وہ دس بھی ساتھ ہیں پھر اس کے بعد پھر ستر گنا ہے اور یہ کمت کم کی بات ہے جہاں تک اس سے بڑھنے کا تعلق ہے تو کبھی ایک کا سو کیا جاتا ہے اور کبھی کا ایک ایک کا سات سو کیا جاتا ہے اللہ رکر پہ کریم میں مثال دے کے سننا مسلام اللہ کمسل تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھا رہا ہے ایک دانہ دباتے ہو سات سو دانا اٹھاتے ہو یہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے ابھی دنیا جزا کی جگہ نہیں ہے بدلا دینے کی جگہ نہیں ہے بدلا تو وہاں ملے گا یہ دنیا میں نال بنے لکی احمد کا یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کے سامنے دکھا رہا ہے کہ ایک دانا دباتے ہو ایک میں سے سات بالیاں اگتی ہیں ہر بالی میں سو دانا ہوتا ہے یہ بھی ایک چھوٹی سی مثال دی اللہ تعالیٰ نے مر رہے یا کی مثال بھی دی جا سکتی ہے سرسوں کی مثال بھی دی جا سکتی تھی کھجور کی مثال بھی دی جا سکتی ہے ایک درخت کئی سال تک پھر دیتا ہے اور ہر سال اس میں لاکھوں دانے ہوتے ہیں ایک دانے کے بدلے میں ایک دانے کا نتیجہ ہے یہ اور جس سے اللہ رب الرجت کی رحمت جوش میں رہے گی اللہ دینے پہ آئے گا اور صرف اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرے گا اس حسن سلوک کو حاصل کرنے کے لیے بندے کو چاہیے کہ زندگی بھر محنت کرتا رہے ان محنتوں میں سے ایک بہترین محنت روزہ ہے اور خاص طور پر رمضان مبارک کا روزہ جس کے لیے حضرت محمد السلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعشاد فرمایا کہ جو صرف رمضان کا ایک روزہ رکھتا ہے ایک روزے کے بدلے میں انسان کو اللہ رب العزت جہنم سے ستر برس دور کر دیتا ہے ایک روزے کے بدلے ہر روزے کے بدلے میں اللہ تعالی انسان کو جہنم سے ستر برس دور کر دیتا ہے اور ہر روزے کے بدلے میں انسان اگر صحیح معنی میں روزہ رکھ لے وہ تقد تقدم دیہی اس میں سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں ان کبھی ایمان کو ٹٹولہ ہے سب کچھ مصروط ہے منسا میں رمضا میں ایمان ان رہتے ان کے ساتھ روزہ رکھا ہو اللہ سے عظر لینے کے لیے روزہ رکھا ہو کوئی اور مقصد نہ ہو اور میں آپ کو گزشتہ خطبوں میں بتا چکا ہوں ایمان کسے کہتے ہیں مجھے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ درد مندوں نے سمجھداروں نے عقل مندوں نے جن کو آخرت آپ کی فکر ہے انہوں نے ضرور یاد رکھا ہوگا ایمان کسے کہتے ہیں اکثریت تو ہماری بھول جاتی ہے ہمارے پاس وقت نہیں ہے نہیں ہمیں ایمان سے کچھ زیادہ سہوکار ہے یہ لفظ ہے بولنے کے لیے سننے کے لیے رسمیں ادا کرنے کے لیے کوئی ہمارا غیر رشتہ ایمان سے نہیں ہے مجھے عادت نہیں ہے پوچھنے کی اگر میں پوچھ لوں کہ کس کس کو یاد ہے ایمان کسے کہتے ہیں تو مجھے اچھی طرح معلوم ہے کسی کو جواب نہیں آئے گا جنتی کے دو چار آدمی ہوں گے باقی یہ سر ہلانے والے یا لیٹ آنے والے یا آگے سونے والے یا کوئی اور مقصد یا کوئی عادت بنی ہوئی ہے اس کے سوا کچھ نہیں ہے اور ایسے لوگ جن کا خیال ہے کہ علم نہیں ملتا ان سے پوچھا جائے تو ان کو بھی پتہ نہیں ہوگا بس یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب کی ذمہ داری ہے کہ یہ بولتے رہیں اور ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے میں پھر یاد دلا دوں حجت قائم کرنے کے لیے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پتہ نہیں ہے ایمان کسے کہتے ہیں ایمان ایک ایسی شے ہے جس کے بغیر انسان کا دنیا زن، زن، کے اندر ایک لو نہیں گزرنا چاہیے سارا دارو بازار تو اس پر ہے ساری نیتوں कि قبولیت کا دار و पर है लेकिन پر ہے لیکن ہم कोई کہ ہماری کوئی توجہ نہیں ہے رمضان کے روزے بھی اسی کے ساتھ مالنے کا ہے ایمان ہے تو روزے کام کے ہیں ایمان نہیں ہے تو روزے کسی کام کے نہیں हैं दिल کہتے ہیں دل میں یقین ہو دل میں یقین ہو اللہ رب العزب کی دانت پر یقین ہو اس کی صفات پر یقین ہو اور اس پر یقین ہو کہ واقع سن جو کچھ روزے کے بارے میں کہا گیا ہے سب اللہ رب العزت اور اس کے رسول نے سچ کہا ہے کہ سب کے سب حقائق ہے پھر واقعی جنت ہے اس کے حصول کے لیے محنت کرنی ہے پھر واقعی جہنما اس سے بچاؤ کی تصویریں کرنی ہے جن کے اندر اس بات کا پختہ یقین ہو اور زبان جب بھی حرکت میں آئے زبان سے جب بھی کوئی لفظ نکلے وہ لفظ لازمن اس ایمان کے دائرے میں ہونا چاہیے ایمان کے منافی کوئی بات زبان سے نہیں نکلنی چاہیے ایمان کے خلاف کوئی بات زبان سے نہیں نکلنی چاہیے میں اگر مثالیں لینے لگ جاؤں ان الفاظ کی جو روز مرہ ہماری زبان سے نکلتے ہیں اور وہ ہمارے ایمان کی نفی کرتے ہیں یقین جانے سینکڑوں مثالیں لیکن ہماری توجہ نہیں ہے ہم اپنے ہم اپنے ہی ایمان کے ڈاکو خود بنے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اگلی بات جس کی طرف اس حدیث میں توجہ دلائی گئی دل کا یقین اور زبان کا اقرار اور ہاتھ پونگ بھی اس کے مطابق ہو اسی لیے عضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ بڑی فضیلت والا ہے روزہ بڑی اہمیت والا ہے اللہ رب العزت کے ہاں اس کا بہت ہی عدر و ثواب ہے اور ساتھ ہی فرمایا جب یہ اتنی عظیم شان سے ہے تو اس کو کچھ آداد بھی ہے سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اس سے انسان کی شخصیت کی تمی ہوتی ہے انسان انسان بنتا ہے انسان اپنے کو ویسا بنانے میں کامیاب ہو سکتا ہے جیسا اللہ رب العزت بندے کو چاہتے ہیں ہمارے خیال میں تو تعمیر شخصیت یہ ہوتی ہے کہ ماحول میں چھاٹ باٹ بن جائے لوگ ڈرنے لگ جائیں لوگ احترام کرنے لگ جائیں لوگ احتباج اور یقین کرنے لگ جائیں کاروبار کریں سہولت پیدا ہو جائے یہ ہمارے نزدیک شخصیت کی تعمیر ہے لباس اچھا پہننا آ جائے بال اچھے بنانے آ جائے بولنا چالنا آ جائے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ شخصیت تعمیر ہو گئی اللہ رب العزت نے بندے کو کسی مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے جب بندہ اس قابل ہو جائے تو اس مقصد کے حصول کے لیے محنت کرنے لگ جائے اللہ رب العزت نے جس کام کے لیے دنیا میں بھیجا ہے وہ کرنے لگ جائے دنیا سے واپس جائے تو اس کا عزت و احترام سے استقبال ہو تو سمجھے بندہ کہ میری شخصیت کی تعمیر ہو گئی ہے دنیا کو ڈرانے کے لیے نہیں دنیا کی محبت کمانے کے لیے دنیا کو بگانے کے لیے نہیں دنیا کو قریب کرنے کے لیے دنیا پر روک ڈالنے کے لیے نہیں دنیا کے دلوں میں محبت اور الفت پیدا کرنے کے لیے جو محنت کی جاتی ہے اس کو شخصیت کی تعمیر کہتے ہیں بندوں کا قرب حاصل کرنے کے لیے نہیں اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو محنت کی جاتی ہے اس کو شخصیت کی تعمیر کہتے ہیں اسلام میں اس کے بڑے اصول ہیں اور بڑے اسباب ہیں ان اسباب میں سے ایک بڑا اسباب روزہ بھی ہے فرمایا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیضہ کان یوم سوم احد فلا یا یا کیا آپ کو اس بات کا پتہ ہے اگر کسی نے کسی کو تھپڑ مارا گوسا مارا اگر کسی نے کسی کو زندگی میں گالی دی اگر کسی نے کسی کو کا دل دکھانے کے لیے زندگی میں کوئی بات کی اگر کسی نے دنیا کے اندر کسی انسان کا کوئی پیسہ دبایا ہزار نے کرتا رہے قیامت کے دن روک لیا جائے گا جب تک ادائیگیاں نہیں ہوگی جنت میں نہیں جائے گی پتا ہے اس بات کا اگر پتا ہے تو ایمانداری سے سوچیے دن میں کتنے لوگ ہیں جن کے دن دکھاتے ہیں جن کو ستا ہیں کیا ہماری شخصیت ہے کیا ہماری آخرت کی تیاری ہے حضرت ابو محرن رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرمایا من کا مذل میں تم نے اخیر لوگوں تم میں سے کسی کے پاس کسی کے ذمے کسی بھائی کا ظلم ہو کسی کو ستایا ہے کسی کو گالی دی ہے کسی کا پیسہ دبایا ہے کسی کو مارا ہے فلیت ہللل اسے چاہیے کہ اس سے معاملہ صاف کروں گا فلم سے سمندی آ رہا درہم جہاں جانے والے ہو وہاں روپیہ پیسہ نہیں ہے وہاں روپا پیسہ نہیں ہے زمین من من حسنات نن حسنات حسنات فیو خزم سیے آتے فتو ریہ ہے ہمارے اس سے پہلے پہلے جان لو کوئی روپیہ ہے بلکہ وہاں کیا ہوگا اگر کسی کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا تو اس کی نیکیاں اٹھا کے کو دے دی جائیں گی اور اگر اس کے پاس دینے کے لیے نیکیاں نہیں ہوں گی تو مظلوم کے گناہ اٹھا کے اس ظالم پر ڈال دیے جائیں گے اور وہ ان کی صلاح اس کی جگہ بکٹے گا یہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کسی اور کی بات نہیں ہے بھائی ربی صحیح دن الخدری رضی اللہ تعالیٰ کالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملن ملن ملن من النار یوم بخاری کی عمر حضرت حاصل کر لیں گے فیصلہ ہو جائے گا کہ جہنم میں نہیں جانے والے <سلام> جہنم اور جنت کے درمیان ایک پل پر روک لیے جائیں گے جہنم سے خلاصی ہو گئی ہے اہل ایمان کی بات ہے جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل پر روک لیے جائیں گے ہم تو خوش ہوتے رہتے ہیں کہ سارا جہنم کافروں کے لیے ہے ہماری تو نجات ہی نجات ہے یہ لے ایمان کی بات ہے یہ ایمان کی بات ہے جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل پر روک لیے جائیں گے تصور ہند نمبا مزال مکالت بین فنیا دنیا میں سے جو ان کے آپس میں ظلم تھے چھوٹے ہو یا بڑے ان کا پس لیا جائے گا حتیہ الاح الدیب یقو حتیہ کہ جب پاک کر دیے جائیں گے صاف کر دیے جائیں گے تقدیب کر دی جائے گی میں کئی بار آپ کو بتا چکا کہ اس کائنات کی عرض کے بعد سب سے پاکیزہ جگہ جنت الفردوس ہے اور جنت الفردوس پاکیزہ جگہ ہے گناہ سارے کے سارے اور پلیدیاں ہیں کوئی گناہ گار جنت میں نہیں جائے گا جب دنیا میں اپنی صفائی کر جائے جب دنیا میں صفائی کر کے نہیں جائے گا قیامت کے دن جہنم کی آج سے اس صفائی کی جائے گی اللہ ہمیں محفوظ رکھے ہر اکثر باز مظالت بے نہ حسد دنیا دنیا میں جو ایک دوسرے کے چھوٹے موٹے ضلع کیے ہوئے ہیں وہاں ان کا بدلا لیا جائے گا حتیہ اضافی حتیہ کے جب پاک کر دیے جائیں گے صاف کر دیے جائیں گے وہ دنفی تو خور جنت فرجاز ملے گی جنت میں جانے کی وبی نسی بھی نہ منزل جنتی منزلی کا نفید دنیا روا بخاری مجھے اس رات کی قسم میں ہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے جب جنت میں جانے کی اجازت ملے گی تو اہل ایمان کو جنت میں اپنی منزلوں کے اپنے گھروں کے راستے اس سے زیادہ آتے ہوں گے جتنے ان کو دنیا میں اپنے گھروں کے راستے آتے ہیں اس لیے ساری زندگی تو راستوں کی تلاش میں ساری زندگی تو ان کے راستوں کی تلاش میں رہے کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاحت امام نے فرمایا لوگ اللہ رب العزت یہاں تین دیوان ہیں تین دفاتر ہیں تین قسم کے حساب ہیں تین قسم کی کتابیں ہیں دیوان ایک دیوان ایسا ہے ایک دفتر ایسا ہے ایک یو جس میں ایسا ہے ایک حساب کا حصہ ایسا ہے جس میں سے اللہ تعالی کوئی شہ معاف نہیں کرے گا وہ دیوار اللہ یا بار اللہ ہو ایک دیوان ایسا ہے جس کی اللہ پرواہ نہیں کرے گا اور ایک دیوان ایسا ہے جس کا لازمن حساب ہوگا فرمایا وہ دیوان جس میں سے اللہ تعالی کوئی شے معاف نہیں کرے گا وہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک ہے جیسے دنیا سے جاتے ہوئے ساتھ کوئی شیر کی شاہ لے گیا اس کی معافی کی قیامت کے دن کوئی صورت نہیں ہے اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے اور جہاں تک اس ایمان کا تعلق ہے جس کی پرواہ نہیں کرے گا وہ کیا ہے ظلم ظلم و رد چینا بہن ہوں وہ بہن ربدی وہ حقوق وہ حقوق اللہ ہے وہ حقوق اللہ ہے بندہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے اللہ کے حقوق و رانی کرتا اپنی جان پر ظلم کرتا ہے جس کو چاہے گا اللہ معاف کر لے گا جس کو چاہے گا پکڑ لے گا اور جو تیسرا دیوان ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ لاز حساب و پساس ہوگا وہ بندوں کے آپس میں مظالم ہیں پیدا کا نا یوم سومی حدکم جس دن تم میں سے کسی کا روزہ ہو فلا یارف کوئی بےحوتا بات نہ کرے جائز جنسی کو شروع کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے کوئی ایسی بات جس میں غفلیں تو وہ نہ کریں بلا یار شور شرابہ کرے, کرے. حتیہ کہ اپنی تربیت کرتے کرتے یہاں پہنچ جائے انصاف بہن حضر اوقات اللہ اگر کوئی لڑے اگر کوئی گالی دے تو اس کے جواب میں یہ کہے ان نمرون میں تو روزے دار ہوں میں گلی نہیں دے سکتا میں لڑ نہیں اپنے گھر مان ڈال کے, ایمان ایمان کے سوچئے ایمانداری سے زندگی میں ایک بار بھی یہ کر کے دیکھا زندگی میں کسی نے ایک بار بھی یہ کام کر کے دیکھا کہ ظالم سے کہا کہ میں تو ہاتھ سے نہیں جاؤں گا تیرا جو جیتا ہے کر لیں میرے پاس جواب نہیں ہے روزہ ہو بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو نماز میں کھڑے ہوں وہاں بھی غصہ چڑھ جاتا ہے اس کی بھی پرواہ نہیں کرتا کہ نواز کے اندر ہے اس کی پرواہ بھی نہیں کرتا کہ مسجد کے اندر ہیں باقی تو باقی اللہ کے بندوں اللہ نے اس عبادت کو اتنا مقدس بنایا ہے اس کا جو عظیم شران بنایا ہے روزے دار کا اتنا مقام رکھا ہے کہ شام کے لوگ جو منہ سے ہوا نکلتی ہے جس کو ہم کو شاید بدبو ہی سمجھتے ہو اللہ رب العزت کے یہاں ہوا کی حیثیت کستوری سے بھی زیادہ خوشگوزار ہے سو اگر ہمارے کی نصیب اچھے ہیں ہماری قسمت اچھی ہے تو ہمیں ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ گنتی کے دن ہے ایا مماجاز گنتی کے دن ہیں گنتی کے دن ہم پڑک جب گئے میں گلب جائیں گے ہم سے بہت کچھ ہوا گلستہ زندگی میں بہت کچھ ہوا ان میں سے جو حقوق اللہ ہیں ان کی معافی کے لیے کوئی بہت ہی عظیم شان مہینہ ہے ایک بار سچے دل سے ایسا اللہ کہنے سے اللہ پچھلے سارے کر دے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اب تومس تو جب ماں اسلام یا دما کا میں قبل ہوں وہ تومس تو جب کا نا قبلا ہے مرح تین امال بتائے اور بھی بہت ہیں تین احمد بتائے ایک حدیث میں فرمایا اسلام ایک ایسا عمل ہے کلمہ ایک ایسا عمل ہے جس سے پچھلے سارے گرو صاف ہو جاتے ہیں پچھلے سارے ہو جاتے ہیں توبہ بھی ایک ایسا عمل ہے جس سے پچھلے سارے اٹھائے جاتے ہیں اور حج بھی ایک ایسا عمل ہے جو سچے دل سے کر لیا جائے تو بندے کو سرا پار کر دیتا ہے جس طرح دن تھا جس میں پیدا ہوا تھا so, یہ مہینہ توبہ کا مہینہ ہے گناہوں کی معافی حاصل کرنے کا مہینہ ہے اس مہینے کو غفرت میں نہیں گزارنا چاہیے اور جہاں تک تعلق ہے حقوق العباد کا سوچ سمجھ کے کم از کم ایسا کرے انسان کہ اس مہینے کے اندر جس جس کا جو جو دینا ہے اسے معافی مانگ دیں ادائیگی کی ہمت ہے تو ادا کر دے کسی کو برا بھلا کہا ہے تو بزد وعدہ کے اس سے معافی مانگ لیں اگر ضمیر مطمئن ہے تو ٹھیک ورنہ ممکن نہیں ہے کہ مومن مومن ہو رمضان آئے گزر جائے بندے کا ضمیر مطمئن نہ ہو اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم رمضان ایسے گزارے کہ رمضان گزرے تو ہمارے سارے گناہ پاک ہو چکے ہوں ہم ایک نئے انسان بن چکے ہوں اللہ رب العزت کی فرم کرنے والے بات صاف اللہ کے سامنے جھکنے والے اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا وماں توفیق اللہ باللہ علیہ اللہ <سلام> الحمد للہ الحمد للہ تو یہ بن مبارکی بالله کما شرور نا ومن آٹیا اعمالنا من يهده الله فلا عمدل له ومن يذلل فلا حادية له واشهد والله لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ورزيرًا بلد إصلاح إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہ مسل علام محمد ان محمد علی محمدن کما صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم وبراہیم انکمیدم مجید اللہ مبارک عالام محمد وعلى آل محمد ان والا علی محمدن کمابارک تعالیٰ ابراہیم وبراہیم آل الحمیدم مجید ربنا آتنا في الدنيا حسنة من لسان حسنا تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاشعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رحيم رب فرلنگا یومر حساب ربرنا ولیلم یوم کو مل حساب جیسا کہ میں نے تفصیل سے عرض کیا کہ روزہ انسان کی تربیت کا بہترین ذریعہ بہترین وسیلہ ہے ہمیں اکثریت روزے کا اہتمام کرتی ہے اور حقوق اللہ کی پاسداری بھی کرتی ہے اس کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ اس مہینے میں مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں نمازیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے توبہ استغفار کی جاتی ہے الحمدللہ للہ رازالق اللہ رب العزت ہماری توبہ قبول فرمائے ہمارا استفار قبول فرمائے لیکن حقوق الرباج جو روزے کی تربیت کا اس کے ساتھ کا ہی پہلو ہے کہ تربیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو بندہ اللہ رب العزت کے حقوق کا خیال رکھے ایک بندہ انسانوں کے حقوق کا خیال بھی رکھے جیسے حج کرنے سے پہلے اللہ رب العزت کا فضل کرم ہے ہمارے ہاں یہ ایک اچھا رواج ہے کہ لوگ جانے سے پہلے دوست احباب عزیز و اقارے سے معافیا مانگ لیتے ہیں وہ تو بڑا تھوڑا وقت ہوتا ہے یہاں تو ایک پورا مہینہ ملتا ہے جذبات کو کنٹرول کرنے کے لیے جذبات پر قابو پانے کے لیے ایک دن سوچا دو دن سوچا تین دن سوچا اگر شرم آتی ہو ہمت میں پڑتی ہو تو کم از کم بندہ اسے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ صحیح استغفار کرے معافی مانگے کہ اللہ کم الحاق سے سلامتی سے رکھے جس کے ساتھ مجھ سے کوئی زیادتی ہو گئی ہے اللہ اس کے براہ معاف کرے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کرے بہتر تو یہ ہے کہ انسان ہمت کر کے اپنے معاملہ صاف کر لے اگر اتنی ہمت نہ ہو تو خلا تو انداز کر اللہ رب العزت اس کے لیے استغفار کرے اور معافی مانگے اس کی عزت کے لیے دعائیں کرے اس کی صحت کے لیے دعائیں کرے اللہ رب العزت اس ہی ہمارے بہت سارے کام سنبھال دے گا لیکن روزے کے ان دونوں بہلوں کو کبھی نہ بھولیں حقوق اللہ اور حقوق العباد اسی لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ اکرام کا بیان ہے کہ امام الانبیاء ویسے تو ہمیشہ ہی دونوں ہاتھوں سے مال لوٹاتے تھے اپنے پاس کچھ چیز رکھتے ہی نہیں تھے لیکن ردانش بھی کہا جاتا تو فرمایا آمبی کی طرح امام الانبیاء کے ہاتھوں سے مال لوٹتا تھا آمبی کی طرح سبکہ کرتے بہت ہی سبکا کرتے کوئی شاپ اپنے پاس نہ رکھتے سب کچھ اللہ رب العد کے راستے میں لٹاتے یہ کیا ہے کہ حقوق العباد ادا کرنے کی بات ہے بندوں کو خوش کرنے بندوں کی خدمت کرنے فکر و مساکین کا خیال رکھنے والی بات ہے سو جہاں ہم حقوق اللہ کا خیال رکھتے ہیں اس مہینے کے اندر توجہ دے کر حقوق العباد کا خیال بھی رکھنا چاہیے جیسے اللہ سے معاملے صاف کرتے ہیں ویسے بندوں سے بھی معاملے صاف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ربانہ فلما ولیخوان سبقو نابل ای می ولاج علفی قلوب نا من ربنا إنك روح الرحيم ربنا هولنا من أزواجنا وزرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أن حسنا ترفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم أحسنا قبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة توفنا مسلمين والهكنا بالصالحين اللهم اكحنا بهلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن منصباك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماسة الآداء اللهم اشحنا بشفائك ودعمنا بدبائك اللهم اشحنا وشمرنا ومرض المسلمين أذب البعث رب الناس واشف لا شفاء اللّا شفاءك شفاء اللّا يُغادرُ سقما ربنا احتر لنا أجلوبنا وإطرافنا في أمرنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اينما كانوا وهسما كانوا في مشارق الارض ومغاربها اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء واصننا ترى من الكذل راجنا من الخيانه فانك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور اللهم اهدنا بيحسن الاخلاق لا يهدي بيحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك لا من ولا من جاء إلا إليك نحن بك وإليك تبارك ربنا وتعاليك ونستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون